زحی مقدر سہی مقدر حضور حق سے پیا مایا سلام سہین کو دل اجور حق سے پیامایا سلام آیا نظریں بچھاؤ پل کی اتبا آدا مکان چکاؤ نظری پل کے حضور حق سے پیا مایا سداما جکاؤں نظرے پچھاؤ پل کے ات کا آلہ مکان مایا یہ کون سل پہ کتل پھلتے چلا ہے کے سے پر یہ کون فل سے کسل بیٹے چلا ہے ان پر تیرا پر فرشٹ ہے رت سے تک رہے ہی یہ کون سی سے رایا پرشٹ ہے تک نہیں ہے یہ کون سی تیرام دعجم کھی جل سیٹ گئی پلک مقبول ہو کے آئی جو نکلی تھی جل سیٹ گئی پلک مقبول ہو کے آئی چسپی سمی وہ کامایا وہ وہ کامایا وہ وہ بج با آخر تو خدا تیرہ سنگیے با راہ حا کے اچھے لائی خدا تیرہ کی سنگیے با راہ حا کے اچھے لائی نوید سد ایم بے سات بن چل پیام دارو سلامایا نوید سد ایم بے سات بن چل پیام دارو سلام آیا یہ راہ حق ہے کی چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پل یار ہے ہاتھ ہے سمجھتی چلنا یہاں ہے مندر کدم کدم پل پوشن تر تو کرنا سلام تو کہنا آ سلام دیجیے گلام یہ راہ ہو کن ہے سمجھنا یہاں ہے مندر کتم قدم پل پہ تل پل تو کہنا آ سلام دیجیے گلا مارا بل پر تو کہنا سلام لیجیے ادام یہ کہنا تھا بہت سیا شکل طرح سے جڑے آیا ہوں میں یہ کہنا بہت سیاشتر سے جڑے آیا ہوں میں بلا دے گی من تو دلیک نہ سب آیا نشان آیا بلا دے کے من تصل نسبو آیا نشان آیا یہ کلا تو بہت سے میں یہ کلا جب آیا ہوں میں بلا دے کے منگم لیکن سب آیا نشام آیا سہ مقدر حضور چو دا نظر بچاں پل کی اثر تا لا مقامایا الحمدللہ الحمدللہ نسنحنه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه lại mình điânú nào mình xây chỉ ma Nam anh là la một là là mâ la Hà đi ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أننا سيدنا ونبينا ومولانا محمداً عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَذْرَاكَ مَا ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنظم الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام يحتى مطلع الفجر. من بدر کامستان <تصفيق> ہم اور آپ اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ جس منزل کے لیے گرتے پڑتے بھو کے پیاسے چلے تھے آج اللہ نے ہمیں اس منزل مقصود پر پہنچا دیا اور اس موقع پر ان الفاظ میں شکر ادا کرنا چاہیے فرمایا کہ شکر للہ کے نمور دیم رسی دین بدوست شکر للہ کے نمر دین رسی بدوست بدوستری باد بری ہمت مردان ایمان اللہ نے توفیق عطا فرمائی اور آج ہم اس منزل پہ پہنچ گئے جیسے کیسے بھی وقت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ شیر ہے فرمایا کہ مقام فنا تک جو پہنچے ہیں اے دل مقام فنا تک جو پہنچے ہیں اے دل تو مر مر گئے ہیں مگر آ گئے ہم آج اللہ نے ہمیں اس منزل پر پہنچا دیا اس منزل کا نام عاشقوں کے لیے منزل وشال ہے اور اہل عقل کے لیے دربار کی حاضری ہے عشق کا مزاق الگ ہے عقل کا مزاق الگ ہے عشق دوسرے طریقے پہ سوچتا ہے عقل دوسرے طریقے پہ سوچتی ہے فرمایا کہ عشق عشقورا نازو نیاز دیگر عشقورا نازو نیاز دیگر عشقورا محرم رازے دیگر عقل سوچتی ہے ہمیں کیا ملنا چاہیے کیا لینا چاہیے کیا حاصل ہوگا اور عشق ان چیزوں سے बिल्कुल بے نیاز ہے وہ بالکل یہ نہیں سوچتا کہ مجھے کیا ملنا چاہیے اور مجھے کیا حاصل ہونا چاہیے وہ اس سے है بے نیاد ہے اسی لیے عشق اس کے سوچنے کا انداز بالکل الگ ہے اور اصل کے سوچنے کا الگ ہے آش جب منزل وصال پر آتا ہے تو کیا کہتا ہے اور کہتا ہی نہیں قربانی بھی دیتا ہے ایک عاشق حرم کے سامنے پہنچا اور جب حرم کے سامنے پہنچا تو توڑ کر گر گیا اور اس نے یہ شیر پڑا فرمایا کہ چورسی بکوئے دل بھر بے سپار جانے مستر جو رسی بکو دل پر بے سپار جانے مستر کے مبا بار دیگر نہ رسی بدی تمنا آج میرے سامنے حرم ہے اور میری حاضری ہے اس سے بہتر کوئی موقع نہیں ہے کہ میں یہاں جان اپنی اللہ کے راہ میں قربان کر دے جاؤں وہ اس طرح سے سندیلا یو پی کی ایک مشہور بستی اور ایک مشہور قصبہ ہے ایک زمانے میں وہاں سے حاجیوں کا قافلہ چلا ان حاجیوں میں سے بہت سے تو رسمی حاجی بھی تھے رسمی حاجی ان حاجیوں کو کہتے ہیں جو خدا کے گھر کا طواف کر کے آ جاتے ہیں گھر والے سے ملاقات نہیں کرتے ہیں رسمی حاجی اور وہ حقیقی حاجی ہیں کہ جو صرف گھر کا طواف نہیں کرتے بلکہ گھر والے سے گلے لگ کر آتے اس سے ملاقات کرتے ہیں میں نہیں کہنا. مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں فرمایا کہ حج حجیارت کردنے خانہ بد حج زیارت کردنے خانہ بود اور حج رب البت مردانہ بود رب البت سے ملاقات کرنا یہ مردانہ حج ہے اور صرف گھر کا طباف کرنا جو ہے یہ رسمی حج ہے جو بہرحال حال فرض ادا ہو جاتا ہے حاجی بہت سے تھے ایک ان میں آشق تھا اور ایک عاشق اگر کسی محفل میں پہنچ جاتا ہے تو وہ ساری محفل کا رنگ بدل دیتا ہے اسی لیے کسی بگڑے بگڑے دل عاشق نے کہا تھا اس نے کہا کہ در محفل ادراہ مد ہم چمرا ہم جیسوں کو تم اپنی مجلس میں نہیں آنے دو در مجلس اد راہ مدے ہم چمرا اگر تم نے ہم جیسوں کو آنے دیا تو وہ ساری کی ساری مجلس کو تڑپا دے گا وہ ایک بچہ ان حاجیوں کے اندر مستریب اور بے چین اور عاشق تھا حاجیوں کا قافلہ جا رہا ہے کسی کے پاس زیادے رہا ہے کوئی لبیک اللہ ہم لبیک لا شریک اللہ لبیک کہہ رہا ہے وہ بچہ خاموش ہے اور کوئی زاد راہ اس کے ساتھ موجود نہیں مال حاجیوں نے اس سے سوال کیا کہ میاں تم بھی حج بیت اللہ کو جا رہے ہو کیا بات ہے کہ تمہارے پاس کوئی زاد راہ موجود نہیں انہوں نے کہا جی ہاں میرے پاس کوئی زاد راہ نہیں کیوں اس نے کہا کہ میں آپ سے دریافت کرتا ہوں کہ اگر کسی سلطان وقت اور کسی امیر کے گھر اگر آپ جائیں تو کیا اپنا کھانا خود باندھ کے لے جائیں گے کیا یہ سلطان اور امیر کی توہی نہیں ہے اور میں رب العالمین کے دربار میں جا رہا ہوں تو کیا میں اپنا ناشتہ اور اپنا کھانا باندھ کے لے جاؤں جواب دیا فرمایا کہ دیدم دید ہم متن کود کے دیدم سیرے ہمتن جان سز اشتے الا ہی روشن ایک عاشق کو دیکھا گاہ مستانز نار شوق کبھی کبھی نعرے لگاتا ہے اس سے جب ہم نے یہ سوال کیا تو اس نے کیا جواب دیا اس نے کہا کہ گفت لا ایک نبوگ التاظیم گفت لا ایک نبوگ التاظیم گرد نے زاد کریم توحفہ اور ناشتے دان اللہ کے دربار میں لے جانا یہ اللہ کو ناگوار ہوگا اس لیے میں نہیں لے جاتا انہوں نے کہا اچھا یہ تو بتاؤ سارے لوگ لبے کہہ رہے ہیں تم کیوں خاموش ہو اس نے کہا اس کی وجہ بھی سنو اس نے کہا کہ گفت ترسم سمجھے تقاضا خطاب آپ تو حوصلے کے لوگ ہیں اللہ میاں کو پکار رہے ہیں اس امید پہ پکار رہے ہیں کہ اللہ میاں آپ کو جواب دیں گے میں تو بہت کم حوصلے کا آدمی ہوں ڈرتا ہوں کہ اگر میں پکاروں اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ہم تجھ سے بات نہیں کرتے تو کیا رہ جائیں گے ہم گرمائے کہ گفت تر سمجھے تقاضائے خطاب کے م بادا شن وم لا بجواب گفت تر سمجھ تقاضائے خطاب کے م بادا شن وم لا بجواب اس لیے میں خاموش ہوں حاجیوں کی ساری سب میں ایک بجلی کی لہر دوڑ گئی اس عاشق نے سب کو دیوانہ بنا دیا سب کی نظر اس بچے کے اوپر ہے مجھے بتانا یہ تھا کہ جب سب کے سب بیت اللہ میں پہنچے اور حج کرنے کے بعد مینا میں گئے اور دیکھا کہ لوگ اپنے اپنے جانور قربانی کے ذبح کر رہے ہیں تو یہ وہاں کھڑا ہو گیا کہتا ہے کہ گفت یا تو نکومی دانی گفت یارب تو نکو می دانی کے بجز جاچے نم قربانی اے اللہ میں تو کوئی دنبا نہیں لایا میں تو کوئی بکرا ساتھ لے کے نہیں آیا صرف ایک جان ہے جس کو میں قربانی کے طور پر دے سکتا ہوں میرے پاس اور کچھ نہیں ہے گفت یارب تو نکو می دانی کے بجز جاچے نم قربانی اور ہم چنی گفت و یقینا کشیر ہم چنی گفتو یقہ نعرہ کشی ادھر برسر خاک کو چوبیس مل بے تفیر <سؤال> یہ نعرہ لگایا اور نعرہ لگا کے زمین میں لیٹ گیا اور توڑپ کر وہیں پر دے بھی میں <سؤال> یہ بتا رہا تھا کہ عاشق کا مزاج یہ ہے وہ یہ نہیں سوچتا کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا اس طریقے پہ وہ غور نہیں کرتا اور اس طریقے پہ سوچتا نہیں بلکہ ان چیزوں سے وہ بے نیاز ہوتا ہے ہاں اہل عقل حساب لگاتے ہیں کیا ملے گا کیا فائدہ ہوگا خیر مطلب میرے کہنے کا یہ ہے کہ منزلِ وصال مل گئی عاشقوں کے لیے اور اہل عقل کے لیے سلطانی اور بادشاہ کا دربار مل گیا ملاقات کے لیے اس منزل وصال کا نام لے القدر ہے قدر کی رات اور لیلہ رات کو کہتے ہیں اور اس کے مقابلے میں ہے لفظ دن یہ زمانے کے ٹکڑوں کے دو نام ہیں زمانے کا ایک ٹکڑا جو غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے صبح صادق تک اس ٹکڑے کا نام ہے رات اور طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک کے ٹکڑے کا نام ہے دن رات کے بھی ٹکڑے ہیں یہ اول شب ہے یہ آخر شب ہے یہ درمیانی رات ہے رات کا درمیانی حصہ ہے دن کے بھی ٹکڑے ہیں یہ فجر ہے یہ چاشت ہے یہ اشراق ہے یہ زہر ہے یہ دو پہر ہے یہ سو پہر ہے اس کے دن دن اور رات دونوں کو اگر ایک جگہ ملا دیا جائے تو اس کو کہتے ہیں یوم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں ہم دن اصل میں ہے یوم چوبیس گھنٹے کا جو ہے اور اگر یوم کو اگر سات دن کو اگر جمع کر دیا جائے تو اس کو کہتے ہیں ہفتہ اور چار ہفتوں کو جمع کر دیا جائے تو اس کو کہتے ہیں مہینہ اور بارہ مہینوں کو چونکہ مہینے بارہ ہی ہوتے ہیں فرمایا کہ ان حدت شہور اند اللہ شاہ رن فی کتاب اللہ بارہ مہینہ بارہ مہینوں کو اگر ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو اس کو کہتے ہیں سال سنی اور اگر سالوں کو جمع کر دیا جائے سو کی مقدار میں تو اس کو کہیں گے سبھی عربی میں کہتے ہیں دہر اب آپ سمجھئے یہ سب زمانے کے ٹکڑے ہیں بڑے سے بڑا ٹکڑا جو ہے وہ ہے دہر صدی اس سے چھوٹا سال اس سے چھوٹے مہینے اس سے چھوٹے ہفتے اس سے چھوٹے دن اور دن سے رات اس سے چھوٹے اوقات یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ تمام ساحتیں برابر نہیں تمام دن برابر نہیں تمام راتیں برابر نہیں تمام مہینے برابر نہیں تمام سال برابر نہیں ایک کو دوسرے پر اللہ تعالی نے فوکی و فضیلت فضیل فرمائی ہے وہ صدی سب سے بہتر اور افضل صدی ہے جس صدی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ کے ذریعے سے دنیا میں اسلام آیا ہے سب سے بہتر صدی وہ ہے کیونکہ آپ خلاصہ کا ہیں مقصودے کا ہیں جن کی خاطر زمین اور آسمان بنائے گئے تھے جس دن وہ ہستی آئی ہے جس صدی کے اندر آئی ہے وہ صدی تمام صدیوں میں سب سے افضل ہے کسی عاشق نے سچ کہا ہے فرمایا کہ ہوتا نہ تیرا نور گر کچھ بھی نہ ہوتا جلوا گر ہوتا نہ تیرا نور گر کچھ بھی نہ ہوتا جلوا گر تیرے سبب یہ سب بنا علی محمد سب سے بہتر سبی بول سب سے بہتر سال کون سا سب سے بہتر سال وہ ہے کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی ہے اس لیے ہمارے اور آپ کے نزدیک وہ سال آج تک یادگار چلا آ رہا ہے اور قیامت تک یادگار رہے گا اس کا نام ہوگا سنت ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ہجرت رسال سال کے مہینوں میں کون سا مہینہ سب سے افضل مہینوں میں سب سے افضل مہینہ سید الشہور رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان کے مہینے کے علاوہ دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن راتوں میں سب سے افضل رات لہلتور کا دن باب علما نے لکھا ہے کہ سب سے افضل رات وہ ہے کہ جس رات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں لہ ل ہی آپ کی پیدائش کی رات سب سے افضل لیکن بعض راتیں ایسی ہیں کہ افضل تو ہیں مگر وہ واپس نہیں آتی ہیں وہ رات سب سے افضل ہے کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور تشریف لائے لیکن وہ ہر سال نہیں آتی وہ ایک رات تھی جس کو وہ شرف مل گیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی عزت اسے نصیب ہو گئی ہر سال میں دائر نہیں ہے اس کے بعد فرمایا کہ کون سی رات افضل ہے وہ لیدت القدر ہے لیلت القدر ہر سال آتی ہے ہر سال لوٹ کر واپس آتی ہے اور یہ سال بھر میں ایک مرتبہ ہمیں اور آپ کو نصیب ہوتی ہے اور بھی راتیں ہیں فرمایا کہ لیلت الاسراء والمعراج جس رات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں عرش الہی پہ وہ رات بھی افضل و فکر رات ہے وہ بھی ایک دفعہ وہ ہر سال لوٹ کر نہیں آتی کیونکہ یہ ایک واقعہ تھا جو پیش آ گیا ہے اس کے علاوہ للت النصف من شعبان جس کو ہم اور آپ شب مبارک کہتے ہیں للت البراعت کہتے ہیں شب برات کہتے ہیں یہ بھی رات افضل ہے لیکن راتوں میں سب سے افضل رات وہ رات ہے جس میں اللہ تعالی نے قرآن کریم نازل فرمایا ہے جس کا ذکر فرمایا کہ اننا انزل ناخی لئی لت القدر مما ادرا کما لئی القدر آج ہمیں اور آپ کو اللہ تعالی نے اسی رات کے اندر یہ موقع دیا ہے کہ ہم اور آپ اللہ کی خدمت میں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی ارضی اپنی حاضری کو پیش کریں قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالی نے اسی رات کا ذکر فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ وہ رات ایک ایسی رات ہے کہ جو ہزاروں راتوں سے افضل و بہتر ہے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی چھوٹا سا عمل بڑے عمل کے اوپر غالب آ جاتا ہے چھوٹا سا عمل بڑے سے بڑے عمل کے اوپر بھی غالب آ جاتا ہے کبھی اس عمل کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ زیادہ مقبول ہوتا ہے نماز نماز ہے آپ نے جماعت سے پڑھی ثواب اس کا زیادہ ہے پچیس نمازوں کے برابر ثواب ہے اسی نماز کو آپ نے تنہا پڑھی ایک نماز کا ثواب ایک ہی عمل ہے اگر آپ نے اس طریقے پر ادا کیا ہے اس کا سواب زیادہ ہے اگر آپ نے اس طریقے پر ادا کیا ہے تو اس کا سواب کم ہے جگہ اگر آپ نے وہ نماز یہاں ادا کی ہے اس کا سواب اور ہے لیکن اگر آپ نے وہی نماز حرم میں ادا کی ہے مسجد نبوی میں ادا کی ہے یا مسجد اقسا کے اندر ادا کی ہے تو اس مقام اور اس جگہ کی وجہ سے اس کا ثواب پچاس ہزار نمازوں کے برابر ملے گا بعض اوقات چھوٹا سا عمل ہوتا ہے کیفیت کی وجہ سے وہ بڑے بڑے اعمال پر غالب آ جاتا ہے حضرت سلطان اللہ نظام الدین رحمت اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے کہ خودام جاتے تھے زاکرین اور شاغلین کے لیے کھانا پکوا کے لے جاتے تھے ایک صاحب بریانی کی دیگ لے گئے پکا کے اور کہا کہ حضرت میں پیش کر رہا ہوں انہوں نے توجہ نہیں کی بالکل توجہ نہیں دی تھوڑی دیر تک آنکھیں بند کیے بیٹھے رہے تھوڑی دیر کے بعد متوجہ ہوئے اور انہوں نے اسے قبول کر لیا انہوں نے دریافت کیا کہ حضرت یہ اتنی دیر آپ مراقبے میں تھے کیا سوچ رہے تھے اور اتنی دیر کے بعد آپ نے اسے قبول کیا اس کی کیا وجہ فرمایا کہ تمہارے آنے سے پہلے ایک مخلص آدمی تھوڑے سے چنے لے کر آیا تھا وہ سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ تھے تیری دیگ اور بریانی کی طرف متوجہ نہیں تھے جس سے معلوم ہوا کہ کبھی کبھی اخلاص اگر چھوٹے سے چھوٹے عمل کو اگر حاصل ہو جائے تو وہ بعض اوقات بڑے بڑے اعمال کے اوپر غالب آ جاتا ہے اسی طرح ایک رات ایسی عطا فرما دی اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند خصوصیات ہیں ایک خصوصیت آپ کی یہ ہے کہ اللہ نے آپ کی امت کے لیے روئے زمین کو مسجد بنا دیا اس سے پہلے کسی ملت اور کسی قوم کے لیے یہ اجازت نہیں تھی عبادت کرنی ہے عبادت خانے میں جاؤ گے تو ادا ہوگی ورنہ نہیں لیکن اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ روئے زمین پہ جہاں جس جگہ بھی تم نماز ادا کر لو گے اللہ نے تمہارے لیے اس کو مسجد بنا دیا ہے اور مسجد بنانے کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری عبادت وہاں قبول ہو جائے گی آپ کی خصوصیتوں میں سے ایک دوسری خصوصیت یہ بھی ہے مٹی کو پاکی کا ذریعہ بنا دیا اللہ تعالی نے کسی امت کو یہ رعایت نہیں دی گئی بلکہ بعض اوقات یہ تھا کہ اگر بدن پر نجاست لگ جائے تو سوائے بدن کے کھرچنے کے اور کاٹنے کے کوئی صورت نہیں تھی کپڑے پر لگ جائے تو سوائے پھال کے پھینکنے کے پاکی کے لیے کوئی شکل نہیں تھی لیکن یہ صدقہ اور تفیل ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ نے آپ کے توفیل میں مٹی کو پاکی کا ذریعہ بنا دیا وضو کی ضرورت ہے پانی نہیں تو کریں نماز پڑھیں غسل کی ضرورت ہے پانی نہیں ہے تیمن کریں نماز پڑھنے آپ بیمار ہیں پانی کے استعمال سے نقصان ہوتا ہے آپ تیمم کریں تیمم کر کے نماز پڑھیں یہ خصوصیت بھی آپ کی امت کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے مٹی کو پاتی کا ذریعہ بنا دیا ہے ایک خصوصیت اور ہے اور وہ خصوصیت یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر اللہ تعالی نے شفاعت کا تاج رکھا ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار کرام علیہ سلاۃ وسلام ہوں گے لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی اپنی امتوں کے لیے شفاعت نہیں کر سکیں گے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے روح زمین کی قبروں میں سے سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر سے اٹھائی جائے گی اور اس کے ساتھ آپ کی امت کو اٹھایا جائے گا تمام انبیاء کرام علیہ وسلاۃ وسلام کو اٹھایا جائے گا ان کے ساتھ ان کی امتوں کو اٹھایا جائے گا ہر نبی کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بھی جھنڈا ہوگا جس کا نام ہوگا لوا الحمد امت کا لقب ہوگا ہم ماتون جس مقام پر حضور کو بٹھایا جائے گا مقام کا نام مقام محمود ذات گرامی کا نام محمد ہے ہاتھ میں جو جھنڈا ہے وہ لوا الحمد ہے جو امت ہے اس کا لقب ہم معدون ہے جس مقام پر بیٹھیں گے وہ مقام مقام محمود ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ اس طریقے سے اٹھائے جائیں گے ساری ملتیں اپنے اپنے نبیوں سے کہیں گی ہمارے لیے اللہ کے یہاں آپ شفاعت فرمائیں گے حضرت آدم علیہ السلاۃ وسلام فرمائیں گے میں شرمندہ ہوں مجھ سے ایک لغزش یہ ہو گئی تھی کہ میں نے درخت استعمال کر لیا تھا جس کو منع کیا گیا تھا اس کی ندامت و شرمندگی سے آج میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں پاتا کہ میں تمہاری شفاعت اللہ کی بار کام کر دوں اور کسی نبی کے پاس جاؤ ایک نبی حضرت نوح علیہ صلاح وہ ہوں گے ان کی قوم ان سے یہ کہے گی کہ آپ ہماری شفاعت فرمائیں حضرت منہ علیہ السلاۃ وسلام فرمائیں گے میں نے اپنے کافر بیٹے کے لیے اللہ سے دعا کی تھی یہ مجھ سے لفظش ہو گئی تھی اس شرمندگی کی وجہ سے خود کو شفاعت کے قابل نہیں پاتا پیارے. نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ ساری کی ساری امتیں جو ہیں یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گی آپ کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائیں گی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام امتوں کی شفاعت فرمائیں گے جب یہ حضور بیان فرما رہے تھے ایک عاشق کو یہ خیال پیدا ہوا کہ یا رسول اللہ اول تو آپ کی امت ہی ماشاء بہت بڑی ہے بڑی تعداد میں ہے اور یہ ساری کی ساری امتیں آپ کے جھنڈے کے نیچے جب جمع ہو جائیں گی شفاعت کے لیے تو بھائی ہمیں یہ خطرہ ہے کہ کہیں ہم وہاں رل نہ جائیں آپ ہمیں وہاں پہچان بھی لیں گے یا نہیں پہچانیں گے اب تو امت کی تعداد بہت بڑی تو ساری امتیں کماں یہ خیال انہیں لوگوں کو پیدا ہوتا ہے کہ جو سنجیدگی کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ عالم آخرت ایک عالم ہے جنت ایک مقام ہے جہنم ایک جگہ ہے ان کو ہوتا ہے اور جو لوگ خیالی باتیں کرتے ہیں بتائیے جنت کے در... جنت کے کمروں میں کھڑکیاں کتنی ہیں اس کی چھت میں کریے کتنی ہیں اور کسی نے سوال کیا تھا کہ مولوی صاحب آپ جو یہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ہر چیز مل جائے گی تو مجھے تو اور کسی چیز کا شوق نہیں حکمے کا شوق ہے حکا بھی ملے گا یا نہیں اور اگر وہ یہ کہیں کہ ملے گا تو سوال یہ ہوگا کہ صاحب یہ جنت میں آج کہاں سے آئیں گے سوال کیا کہ حضرت آپ کہتے ہیں کہ جس چیز کو تمہارا دل چاہے گا ملے گا اگر میرا دل حقے کو چاہا تو فرمایا کہ ہاں اگر تمہارا دل حقے کو چاہے گا ضرور ملے گا ضرور ملے گا لیکن ہم یقین کے ساتھ تم کو بتاتے ہیں کہ جنت ایسا پاکیزہ مقام ہے کہ اس پاکیزہ مقام میں جا کے کسی کے دل میں حقے کی خواہش نہیں پیدا ہوگی آپ کراچی میں رہتے ہیں چھٹی کا دن سنیماؤں میں گزارتے ہیں خرافات میں گزارتے ہیں سچ بتائیے اگر آپ مدینے میں موجود ہوں یا آپ مکے میں موجود ہوں تو کیا کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں سنیما گھر ہوتا تو میں سنیما میں جاتا نہیں ہوتا یہ صرف اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ آدمی خراب ماحول میں ہوتا ہے تو خراب خواہشیں اس کے دل میں پیدا ہوتی ہیں تو فرمایا کہ اگر تمہارے دل میں حقے کی تمنا پیدا ہوئی تو ضرور ملے گا لیکن یہ ہے کہ حقے کی خواہش پیدا انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے کیسے پہچانیں گے فرمایا تم خیال نہ کرو ہم تمہیں پہچان لیں گے یا رسول اللہ آپ کے کہنے سے تو مجھے اطمینان ہو گیا لیکن دل ابھی تک ذرا مطمئن نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ اگر لاکھوں کروڑوں گھوڑوں کے اندر اگر ایک پچکلیان گھوڑا ہو جس کی پیشانی سفید جس کے ہاتھ پاؤں سفید تو وہ پہچانا جاتا ہے یا نہیں پہچانا جاتا تو یا رسول اللہ وہ گھوڑا تو اس لیے پہچانا جاتا ہے کہ ہاتھ پاؤں پیشانی سفید ہے اس کی آپ نے فرمایا میری امت جو پانچ وقت نمازوں میں وضو کرتی ہے قیامت میں اس وضو کی وجہ سے ان کی پیشانی ہاتھ پاؤں اسی طریقے پہ چمکیں گے جس طرح پچکلیان گھوڑے کے اوپر سفید ہوتی ہے اور میں اس علامت سے اور اس نشانی سے امت کو پہچان لوں تو میرے دوستو یہ خصوصیتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوص ان میں سے ایک خصوصیت للت القدر بھی ہے للت القدر بالکل اس طریقے پہ سمجھیے آپ نے فرمایا ایک شخص نے ایک مزدور سے یہ مزدوری طے کی کہ تم اگر پورے دن یا صبح سے لگا کر دوپہر تک کام کرو گے تو تمہیں ہم بیس روپے دیں گے دوسرے مزدور سے یہ کہا کہ اگر تم زہر سے لے کے اصر تک اگر کام کرو گے تو بیس روپے دیں گے اور تیسرے مزدور سے یہ کہا کہ اگر تم اصر سے مغرب تک کام کرو گے تو چالیس روپے دیں گے ایک مزدور یہ کہتا ہے میں نے صبح سے لے کے بارہ بجے تک کام کیا ہے تو آپ نے چھ گھنٹوں کے مجھے بیس روپے دیے اور اس نے تین گھنٹے کام کیا ہے تو اس کو بھی آپ نے بیس روپے دیے اور اس نے تو ڈیڑھ ہی گھنٹے کام کیا ہے تو اس کو چالیس دے دیا آپ نے اعتراض کرے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی یہ اعتراض کرتا ہے فرمایا ان میں سے ایک یہود ہے یعنی حضرت موسا علیہ سلاط وسلام کی امت کا ہے کہ جس نے اتنی محنت کی ہے اور اس کو اتنا ثواب ملا ہے اور دوسرا نصرانی ہے جس نے کام تھوڑا کم کیا ہے معاوضہ اس کو اتنا ہی ملا ہے اور فرمایا کہ یہ جس کو ایک گھنٹے کی اجرت چالیس روپے مل گئی یہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے کہ آپ کے صدقے میں اور آپ کی توفیل میں تھوڑی سی خدمت اور تھوڑی سی عبادت کا ہم نے اتنا سلا تم کو ادا فرمایا یہ خصوصیت حضور اکرم صلی اللہ اور للت القدر کہیے تب دال پہ آپ زبر لگائیں یا دال پہ جزم لگائیں دونوں کے معنی ایک ہیں کیا معنی ہے قدر کے معنی ہے عزت اور شرم بڑا ساحب یا قدر و من اس کی عزت زیادہ ہے اس کا مرتبہ زیادہ ہے للت القدر کے معنی یہ ہے کہ یہ ایک ایسی رات ہے کہ جس کا مرتبہ جس کی عزت اور جس کا شرف بہت زیادہ ہے کیوں اس لیے زیادہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس رات کے اندر قرآن کریم کو اتارا ہے اور قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے اور نزول قرآن کے لیے ایسا معلوم ہوتا ہے وہیں کے آنے کے لیے اللہ نے ایک مہینے کو منتخب کر رکھا ہے اور وہ رمضان کا مہینہ ہے بعد روایتوں میں ہے کہ رمضان کی پہلی رات کو اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم پر صحیح سے نازر فرمائے اور چھ راتیں گزرنے کے بعد پھر ساتویں رات کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسا علیہ اسلا تو السلام پر تو نازل فرمائی مگر کب سات سو سال کے بعد صحف ابراہیم نازل ہو چکے ہیں اس سے سات سو سال کے بعد رمضان کی پھر چھ راتیں گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تو کو نازل فرمایا پھر چھ سو سال کے بعد بارہ راتیں جب رمضان کی گزر گئی تو اللہ تعالیٰ نے پھر زب کو نازل فرمایا پھر چھ سو سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر انجین کو نازل فرمایا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رمضان کی آخری راتوں میں سے ایک رات کے اندر جس کو للت القدر کہتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا صحف ابراہیم رمضان میں اترے طوریت رمضان میں اتری زبور رمضان میں اترا اور اسی طریقے سے انجیز رمضان میں اتری اور قرآن کریم بھی رمضان کے اندر نازل ہوا راتیں مختلف ہیں یہ للت القدر میں للت القدر کب ہے کون سی رات ہے اللہ تعالی نے کہا کہ ہم سے نہ پوچھو اسے تم ڈھونڈو تلاش کرو کیسے ڈھونڈے اس کے ڈھونڈنے کا ایک طریقہ ہے اور وہ طریقہ یہ ہے اگر ہم یہ کہیں آپ سے کہ نمازوں میں سے ایک نماز بہت زیادہ افضلیت رکھتی ہے اور وہ نماز ہے سلاط وسطہ اب ڈھونڈو وہ سلا سی ہے کی کیونکہ پانچ نمازوں میں ہر نماز وسطہ ہے اگر آپ عشاء اور فجر کی نماز کو الگ کر دیں اس لیے کہ بھئی ایک رات میں پڑھی ہے ایک ابھی صبح ہونے سے پہلے پڑھی دو ادھر اور دو ادھر تو پھر ظہر کی نماز سلاتے وسطہ ہو گئی اور اگر آپ فجر کی اور ظہر کی ادھر کر دیں اور مغرب اور عشاء کی ادھر کر دیں تو نماز اثر وسطہ ہو گئی جس کا مطلب یہ ہے کہ سلات وسطی تو بیان کر دیا لیکن سلات وسطی کون ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے مغفی رکھا ہے مقصد یہ ہے کہ اگر سلات وسطی کی فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہو تو ہر نماز کی پابندی کرو وہ سلات وسطی تمہیں خود مل جائے گی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو مغفی کر دیا ہے جیسے آزم اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کو اسم میں آزم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو رلا دیا ناموں میں تاکہ ہر نام کی تن تازیم کرو اس میں اسم میں آزم بھی آ جائے گا جمعے کی ساحتوں میں سے ایک ساحت ہے قبولیت کی ساحت ہے وہ ساخت کون سی ہے وہ نہیں بتائی وہ ڈھونڈے اور تلاش کرے فرمایا کہ خرش دہ بکنجش کو کب کو حمام اگر آپ واقعتاً ایک شکار کھیلنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پسند کا شکار آ جائے تو پھر آپ کبک حمام چڑیا سبھی کو آپ اپنے تیر کا نشانہ بنائیں جو آپ کی پسند کا شکار ہے وہ بھی باہر حال آ جائے گا تو مطلب یہ ہوا کہ یہ رات اللہ تعالی نے چھپا دی ہے لیکن اس طریقے پہ چھپائی ہے کہ آخری راتوں میں سے ایک رات ہے جو پاک راتوں میں سے رات کہلاتی ہے اکیس تیئیس پچیس ستائیس انتیس اب ذرا یہاں سے چلیے بیس پہ ایک اکیس بیس پہ تین تیئیس بیس پہ پانچ پچیس بیس پہ سات ستائیس بیس پہ نو انتیس ان عددوں میں سے دیکھیے کہ کون سا عدد اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے اور کون سا عدد اسلام میں بہت اہم ہے تحقیق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سات کا عدد جو ہے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے اور اسلام میں اس کی بہت اہمیت ہے کیسے آسمان ساتھ ہیں زمین کے طبقات ساتھ ہیں اور دن سات ہیں ہفتہ سات دن کے مجموعے کو کہتے ہیں انے کاغذا کا طواف سات سفا اور مروا کی سائی سات رمی جمار سات علماء نے لکھا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شریعت اسلامیہ کے اندر سات کا عدد جو ہے یہ بہت زیادہ مرحوب ہے اس لیے فرمایا بیس کے ساتھ کیا ہوتے ہیں ستائیس فرباد صحابہ نے حلف اصم سے یہ بات کہی ہے کہ میں یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ رمضان کی ستائیسویں شب کو اللہ تعالی لہلت القدر عطا فرماتے ہیں زیادہ تر اسی پر اتفاق ہے اور بھی طریقے لوگوں نے بتائے ہیں فرمایا کہ للت القدر اس میں نوغروف ہیں لام یہ لام تے انف کاپ دال رے نو غروف اور فرمایا کہ ان نو حرفوں کو تین بس اللہ نے ذکر کیا ہے فرمایا کہ ان القدر وما ماں اذرا کا ماں لت القدر لت القدری خمن ستائیس غرضے کے مختلف طریقوں سے یہ بات بتلائی گئی ہے کہ وہ للت القدر جس کی فضیلت بیان کی گئی ہے وہ للت القدر جو ہے وہ درحقیقت ستہ عیسویں شب ہے وہ قدر و منزلت کی رات ہے کیوں کتاب قدر و منزلت والی جس پر کتاب اتری وہ قدر و منزلت والا جس کے لیے کتاب اتاری گئی وہ قدر و منزلت والی امت جس نے کتاب نازل کی وہ قدر و منزلت والے آقا جس کا مطلب یہ ہے اللہ قدر و منزلت والا کتاب قدر و منزلت والی رات قدر و منزلت والی نبی قدر و منزلت والے اور نبی کی امت قدر و منزلت والی اس لیے فرمایا کہ یہاں پر تمام کے تمام شرف اور قدر ہی جمع ہے اس لیے اللہ تعالی نے اس رات کو لزت القدر فرمایا ہے کہ عزت و شرف میں اس کا کوئی ثانی نہیں ایک بات دوسری بات یہ کہ قدر کے ایک معنی آتے ہیں تنگ ہونا جیسے یہ جگہ ہے جہاں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اگر بھیڑ زیادہ ہو جائے تو کہیں گے نا کہ مسجد چھوٹی ہو گئی تنگ ہو گئی جگہ جائے تنگست مرد ماں بسیار. یہ رات تنجی کی رات ہے کیا مطلب یہ کائنات اتنی وسیع ہے آسمان اور زمین کے نیچے لیکن جب رمضان کی ستائیسویں رات آتی ہے تو یہ ساری کی ساری فضا جو ہے تنگ ہو جاتی ہے کیوں فرمایا کہ عرش اور فرش کے تمام ملائکہ اور فرشتے جمع ہو جاتے ہیں فرشتوں کے سردار جمع ہو جاتے ہیں اور سرداروں کے علاوہ ایک اور شخصیت ہے جس کا نام ہے روح الامین بعض علماء نے کہا کہ روح الامین جو ہے لقب ہے حضرت جبریل امین کا اور بعضوں نے کہا کہ نہیں روح ایک شخصیت ہے جو خیر اور برکت لے کر آتا ہے بہرحال منائکا اور فرشتے آتے ہیں اتنی بڑی تعداد میں آتے ہیں اتنی بڑی تعداد میں کہ زمین اور آسمان کی درمیانی فضا تنگ ہو جاتی کیوں آتے ہیں فرمایا کہ تتنزل الملائی تو ازن رب من منکلی امر سلام ملائکہ اور فرشتے آتے ہیں آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ بارگاہ خدا بندی میں متوجہ ہیں کیا کہتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم آپ پہ سلام بھیجتے ہیں آپ کے جان و مال کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں آپ کی صحت و تندرستی کے لیے دعا کرتے ہیں ملائکہ اور فرشتے جو ہیں وہ سلام کہتے ہیں اور ایک دفعہ کہہ کے ختم کر دیا نہیں ساری رات ان کا کلمہ یہ ہے کہ وہ آپ کے اوپر سلام بھیجتے رہتے ہیں یہاں تک کہ صبح صادق ہو جاتی ہے ملائکہ اور فرشتے کیوں آتے ہیں میں یہ کہہ رہا تھا بھائی کیا وجہ ہے کوئی تقریب ہے کس وجہ سے ملائکہ اور فرشتے اس وجہ سے آئیں گے کہ آپ کو یاد ہوگا کبھی کبھی تاریخ یاد رکھنی چاہیے فرمایا کہ تازہ خواہی داش تنگ کر داغ تازہ خواہی داش تن کر داغ گاہے گاہے باز خان دفتر پاری نا اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھیے کبھی پڑھ لیا تیجیوں اسے وہ کیا ہے جب ہمارے باپ حضرت آدم کو اللہ تعالی پیدا کر رہے تھے تو مخالفت کس نے کی تھی فرشتوں نے کی تھی جب حضرت آدم علیہ صلاحت کو اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہتے تھے ابو بشر تو ملائکہ نے کیا کہا تھا اجی حضور آپ ایسے مخلوق کو پیدا نہ کیجیے یہ تو بڑی گندی مخلوق ہے بڑی خراب مخلوق ہے پر مالو اتجہ لفیہ میپ سیا وس کدیما او ن سدی ہو بے ہم دکھ دس اگر کسی کو حضور کی تعلیمات نے آدمی بنا دیا ہو تو بات اور ہے اگر قرآن نے کسی کو درست کر دیا ہو تو بات اور ہے ورنہ حضرت انسان وہی انسان ہے کہ جو آخر بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے یہ وہی انسان ہے کہ جو اپنی بیٹی کو لے جا کر کنویں میں ڈال دیتا تھا وہ بھی تو آخر آدم کی اولاد تھے غلط تو نہیں کہا تھا فرشتوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آئے ہیں ایک صحابی صحابی نہیں اسلام قبول کرنے آئے روتے ہوئے بیوی بی بھی رو رہی ہے شوہر بھی رو رہا ہے کیا بات ہے خیریت ہے بساف ہمیں مسلمان کر لی بات یہ ہے کہ ہمارے گھر ایک لڑکی پیدا ہوئی نہایت حسین اور جمیل ہم نے یہاں کے رواج کے مطابق اسے زندہ دفن نہیں کیا وہ کچھ بڑی ہو گئی جب بڑی ہو گئی تو ایک دن یہ خیال ہوا کہ اس کے لیے شوہر ڈھونڈنا پڑے گا میں نے اور بیوی بی نے مشورہ کیا اور لے جا کر اس کو ہم نے کنویں میں ڈالا جب ہم نے کنویں میں ڈالا ہے تو وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ رہی تھی وہ منظر ابھی تک ہمیں یاد ہے اور یہ ایسا ظالمانہ منظر ہے کہ ہم اس دین میں نہیں رہنا چاہتے ہمیں دین اسلام میں داخل کرنے ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روئے اتنا ہوئے ہیں کہ آپ کی ریش مبارک اور آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی آخر وہ بھی تو ایک بچی کے باپ تھے اس کی بھی تو ماں تھی لیکن آپ نے دیکھا کہ کس قدر سنگ دلی ہے وہ اپنی اولاد کو اس طریقے سے جبا کر فرشتوں نے صحیح کہا تھا یہ مخلوق اگر آپ پیدا کریں گے اگر اس کی کوئی دیکھ بھال نہ ہوئی اور اس کی اصلاح نہیں ہوئی تو یہ سوائے کو کے اور قتل و غارت گری کے اور کچھ نہیں کرے گا جب فرشتوں نے یہ کہا تھا تو اللہ تعالی فرماتے ہیں چلو آج زمین پہ چلو اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ ملائکہ آئیں گے چار مقامات قائم کریں گے اور چاروں مقامات پر اپنے جھنڈے لگائیں گے ایک مقام قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرما رہے ہیں ایک جھنڈا وہاں ہوگا ایک حرم میں ہوگا ایک مسجد اقسا میں ہوگا اور ایک تور میں ہوگا ان چار مقامات پر ان ملائکہ کے جھنڈے ہوں گے اور اتنی بڑی تعداد کے اندر زمین پر آئیں گے کہ فضا تنگ ہو جائے گی اس لیے تم نے جس کی پیدائش کی مخالفت کی تھی چلو اس کی اولاد کو اور اس کی نسل کو چل کے دکھائیں اور میرے دوستو صحیح آدمی وہ ہے اتر آنسٹ کہ خوب ببویت نہ کہ اطار بوید عطر وہ ہے جو خود اپنی خوشبو سے یہ کہہ دے کہ میں اطر ہوں اور اگر کسی دوسرے نے کہا کہ جی صاحب یہ عطر ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہے میرے کو اس کام کا عطر ہے جس کی خوشبو نہ بتائے کہ میں اتر ہوں ایک بیچارے بڑے نیک تاجر تھے ان کا انتقال ہو گیا ان کے لیے بھی دعا میں نام ہے بڑے بھولے تھے میں نے ایک دفعہ ایک صاحب کے بارے میں کہا میں نے کہا صاحب یہ بڑا لائق وکیل ہے اگر آپ کے یہاں موقع ہو تو ان کو بھی کوئی موقع مقدمے وغیرہ کا دے دیجیے کہنے لگے مولانا صاحب وکیل کا تعارف نہیں کرایا جاتا ہے میں نے کہا کہ کیوں کہنے لگی کہ ایک عورت تھی اس کے بچہ ہونے والا تھا اور وہ تھری بڑی بےچاری بھولی عورت تو وہ بیوی بی اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ دیکھو تم میرے شوہر ہو جب میرے بچہ ہونے لگے تو تم مجھے اٹھا لینا اس <تصفح> نے کہا کہ ارے ظالم اگر تیرے بچہ ہوگا تو تم مجھے اٹھائے گی میں تجھے کیا اٹھاؤں گا آپ <تصفح> سمجھے نیک وہ ہے کہ جس کو جس کو لوگ دیکھ کے یہ کہیں کہ یہ آدمی نیک معلوم ہوتا ہے جس کا تعارف کرایا جائے کہ یہ نیک ہے وہ نیک نہیں حضرت مولانا تھام بھی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مجھے یہ بات پسند ہے تمہاری اداؤں کو دیکھ کے لوگ یہ پوچھیں بھائی تم کس اللہ والے سے مرید ہو اور تم تو فرشتے معلوم ہوتے کس بزرگ کے ہاتھ پر تم نے بیت کی ہے اور ایسا ہی ہوتا تھا ایک شخص سفر کر رہے ہیں ریل کے اندر اور ریل میں سفر کرتے ہوئے وہ ٹی صاحب جو آئے انہوں نے کہا کہ جی آپ کو ٹکٹ لینے کی ضرورت نہیں آپ ویسے ہی سفر کر لیجیے انہوں نے کہا کیوں صاحب آپ تو ریلوے کے ملازم ہیں مالک تو نہیں ہیں اور میں ریلوے کا سفر کروں گا اللہ کے یہاں سے جواب دینا ہوگا مجھے ریلوے کے مالکوں کو آپ کون ہیں مجھے اجازت دینے والے وہ ہکا پکا رہ گئے اور فوراً تھے وہ مسلمان کہنے لگے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا تعلق مولانا تھانوی کے ساتھ ہے مولانا فرماتے تھے کہ اداؤں سے یہ پتہ چل جائے کہ دراصل یہ کسی اللہ والے سے اور کسی بزرگ سے یہ بیٹھ ہیں مسلمان وہ ہے جس کی اداؤں سے یہ پتہ چل جائے کہ یہ امتی ہے سرکار جوہالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سچا مسلمان تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فرشتے آئیں گے اور دکھائیں گے دیکھو یہ اپنے بستروں کو چھوڑ کر آئے یہ راتوں کی نیند کو چھوڑ کر آئے اتنی بڑی تعداد میں یہ لوگ جمع ہیں یہ گر گڑا گڑ گر کر اللہ کے سامنے دعا مانگ رہے ہیں یہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں یہ نیکی کے کام کر رہے ہیں فرشتے حیران ہوں گے اور حیران ہو کہ یہ کہیں گے یہ بالکل ٹھیک ہے لیکن یہ قرآن کا معاوضہ ہے کہ قرآن نے ان لوگوں کو اتنا نیک بنا دیا ورنہ رائے تو ہماری یہی تھی کہ یہ قتل و غارت گری کرنے والے اور خونزی کرنے والے ہیں یہ قرآن کا معاوضہ ہے یہ سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معوضہ ہے کہ ان کو فرشتوں سے بھی اونچا بنا دیا اس لیے آئیے جب یہ رات ایسی ہے کہ جس میں ملائکہ آئیں گے تو علماء نے لکھا ہے ملائکہ کی موجودگی سے آپ پر اور ہم پر کیا اثر ہوگا فرمایا روم کے کھڑے ہو جائیں گے دن مرد ہو جائے گا آنکھوں میں آسو آئیں گے جب تمہاری یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو سمجھ لینا کہ ملائے اللہ فوج در فوج یہاں پر اترے ہیں اور ان کے اترنے کا یہ اثر ہوتا ہے آپ کا دل رونے کو چاہتا ہے خدا کی طرف متوجہ ہونے کو چاہتا ہے میں نے عرض کیا تھا کہ بعض اوقات میرے مجلس اگر محفل میں, میں کوئی ہو تو ساری مجلس کے رنگ کو بدل دیتا ہے تو فرمایا کہ فرشتے اتریں گے اور فرشتے اتریں گے تو ہماری اور آپ کی یہ کیفیت ہوگی تو میرے دوست اب بات تو صرف یہ رہ گئی اگر ہم اور آپ عاشق ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر ہم اور آپ عقل پرست ہیں تو دربار کی حاضری سے ہمیں کیا فائدہ اٹھانا چاہیے اگر ہم عاشق ہیں تو عاشق کا تو کام یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے ایک اللہ والے کا ذکر ہے کہ خواب میں دیکھا اللہ تعالی اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مانگ کیا مانگتا ہے اس نے کہا کہ ارید اللہ ارید میں مانگتا یہ ہوں کہ کچھ نہیں مانگتا انہوں نے کہا تھوڑی عبادت کیوں کرتا ہے انہوں نے کہا عبادت تو میں اس لیے کرتا ہوں کہ میں بندہ ہوں اور بندے کا کام ہی بندگی کرنا ہے عبادت نہ کروں تو اور کیا کروں چاہیے مجھے کچھ نہیں یہ عاشق کی شان ہے پھر چاہے اللہ تعالیٰ کتنا ہی دے دیں اسے اور جو آدمی عقل والا ہے وہ سوچتا ہے یہ سال بھر میں موقع ملا ہے اللہ نے دربار لگایا ہے اور دربار میں آج ہمیں حاضری کا موقع ملا ہے آج ہمیں کیا کرنا چاہیے عقل مندی کی بات کرنی چاہیے نادانی اور بے وقوفی کی بات نہیں کرنی چاہیے بے وقوفی کی بات یہ ہے اگر بادشاہ حاکم اعلی اگر آپ کے گھر پہ آئے اور آپ یہ کہیں کہ جی مجھے سب سے بڑی تکلیف جو ہے وہ یہ ہے کہ میرے گھر پانی نہیں آتا یا مجھے بجلی کی تکلیف ہے تکلیف تو بے شک آپ نے کہی لیکن یہ تو آپ نے ایسی گھٹیا گرجے کی بات کہی ہے یہ تو معمولی حاکم سے بھی یہ کام ہو سکتا تھا آپ نے تو فائدہ بھی تھا آپ کو وہ بات کہنی چاہیے کہ جو آپ کے شایا نشان اور بادشاہ کے شایہ نشان ہو اگر ماتے رتن آج دربار میں حاضری ہے تو ہمیں اور آپ کو کیا مانگنا چاہیے مانگنا وہ چاہیے ایک صحابی حضور کو وضو کراتے تھے آپ ان سے خوش ہو گئے اور آپ نے فرمایا وہ لوگ کیا چاہتے میں تمہارے لیے دعا کروں گا تمہاری چاہت اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے فرمایا اچھا اگر آج آپ نے ابھی سوال کیا ہے تو میرا جواب یہ ہے فرمایا کہ اڑی دو مرافتہ کا جنہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا غیر ظالی سوچ لے ظالی مارے کچھ اور چاہتا ہو تو بول نہیں میں ایسا ناظام نہیں ہوں میں کچھ نہیں چاہتا یہ چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کی میت نصیب ہو جائے دیکھیے یہ مضام اونچا مضام ہے میرے دوستو آج اس دربار کی حاضری سے ہمیں کیا فائدہ اٹھانا چاہیے ایک تو فائدہ یہ اٹھانا چاہیے ہم اپنی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو ہماری زندگی سیاہ اور داری نظر آتی ہے کوئی گناہ ایسا شاید ہم سے چھوٹا ہو سارے گناہ ہم نے کیے انسانوں کی غلطیاں ہم نے کی ہیں انسانوں کا قصور ہم نے کیا ہے خدا کا قصور ہم نے کیا رسول کا قصور ہم نے کیا ہے تو سب سے پہلا کام ہمارا اور آپ کا یہ ہے ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں اے اللہ تو ان دہو کو دھو دے سب سے پہلا کام یہ ہے سارے سال موقع نہیں ملا کبھی نہ تو سوچنے کا موقع ملا اور اگر سوچیں بھی تو کم سے کم دربار تو نہیں لگا تھا آج ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے توبہ کرنی چاہیے آپ یہ کہیں گے کہ جی ہم تو ہر سال توبہ کر لیتے ہیں آپ گھبرائیں نہیں ہر سال توبہ کر لیتے ہیں ہر سال توڑ دیتے ہیں کب بھی کوئی حرج نہیں ہے پھر توبہ کیجئے اگر پھر ٹوٹ گئی تو پھر کر لیجیے یہ انسانوں والا معاملہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ غلطی ہو دو دفعہ غلطی ہو پھر وہ معاف نہیں کرتا اور بخشتا نہیں یہ اللہ کا دربار ہے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے فرمایا کہ فرمایا کہ <تصفيق> بازا بازا ہرا ہستی بازا گر کا پھرو و بت پرستی بازا بتوں کی پوجا کی ہے آگ کی پوجا کی ہے کوئی حرج نہیں ہے توبہ کر لے میرے پاس آ جاؤ بازا بازا ہرا چستی بازا گر کا پھرو گبرو بت پرستی بازا کی درگہ ماں درگہ نو می دی بار اگر توبہ شکستی بازا سو مرتبہ بھی اگر تو توبہ کر کے توڑ چکا ہے تو پروا نہ کر پھر توبہ کر کے میرے پاس آ جاتے ہیں. سو مرتبہ بھی اگر تو توبہ کر کے توڑ چکا ہے تو پرواہ نہ کر پھر توبہ کر کے میرے پاس آ جاتے ہیں. انسان معاف نہیں کرتا مقول مولانا تھانگی رحمتہ اللہ کے دنیا کا حاطم اگر معاف کرتا ہے کہتا ہے اس کی مسل احتیاط سے رکھو اس کا فائل احتیاط سے رکھو وقت بھی نکالیں گے کبھی اور جب اللہ تعالیٰ معاف کرنے پر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو معاف کر دیا اس کی مسل کو اس طریقے پہ جلا دو کہ اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے کیونکہ یہ آسارے گناہ جو ہیں یہ نظر نہ آئیں اور اس کے بعد ہم اس کو ولایت کا درجہ عطا فرمائیں گے بڑے بڑے گنہگار ہیں توبہ کی ہے اللہ نے ان کو اونچا حضرت فضی ابن عیاض بس ان کا واقعہ میں عرض کر دیتا ہوں حضرت ابن عیاض چور ہیں ڈاکو ہیں قاتل ہیں اور ڈاکا ڈالتے ہیں زندہ مال پر ایک نوجوان لڑکی کو دیکھا اور یہ کہا کہ میں اس گھر میں ڈاکہ ڈالوں گا لڑکی کو اتار کے لاؤں گا ہے کسی کی مجال جو مجھے روک دے اپنے پروگرام کے مطابق محلے کی چھتوں پہ سے کودتے ہوئے چلے جاتے کسی کی ہمت کسی مکان میں سے آواز آ رہی تھی گنگنانے کی یہ خیال ہوا کہ کہیں کہ میری تلاش میں کوئی میرے دشمن تو نہیں بیٹھے ہوئے جو باتیں کر رہے ہیں انہوں نے کان لگایا اور کان لگا کے سننے لگے جب کان لگایا تو آواز یہ آئی فرمایا کہ ترجمہ یہ ہے اے سننے والے کیا ابھی تک وقت نہیں آیا کہ تیرا دل خدا کے ذکر کے آگے جھک جائے کہتے ہیں مجھے کسی نے پکڑ لیا فوراً میرے منہ سے نکلا پڑھنے والے نے سنا یا نہیں سنا میرے منہ سے نکلا بلا یارب قدآن ہاں میرے پروردگار وہ گھر ہی آ گئی آج توبہ کرتا ہوں اور آج سے میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں یہ لکھا ہے کہ نیچے اتر کر اتنا روئے اتنا روئے ہیں کہ زمین آنسو سے تر ہو گئے فضیل ابن آیاز کی توبہ اللہ تعالی نے قبول کی تیس سال زندہ رہے کبھی کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا ولایت کا درجہ عطا فرمایا ہے کہ سلسلہ کشتیا کے بہت اونچے بزرگ اور دردیش ہو گئے اسی لیے میں نے اردو کیا انسان سے کام پڑے خدا بچائے کبھی کام نہیں کر کے دیتا ایک بزرگ سے ان کا واقعہ لکھا ہے کشتی میں سفر کر رہے تھے طوفان آ گیا لوگ رونے دھونے لگے یہ اپنی چادر لے کے سر کے نیچے دبا کے لیٹ گئے لوگوں نے کہا کہ حضرت جی طوفان آ رہا ہے آپ آرام سے سو رہے ہیں لیٹ رہے ہیں یہاں پر فرمائے کیا بات ہے پریشانی کی کیا بات ہے فرمائے کہ طوفان آ رہا فرمائے کہ اگر طوفان آ رہا ہے تو کیا ہوا پھر اللہ سے مانگو میں نے کہ جی حضور بے شک یہ تو صحیح ہے آپ ہی مانگے آپ نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی اے اللہ یہ قہر جو سامنے نظر آ رہا ہے یہ طوفان اور سیلاب اس سے تیری شان کا حارمی کا پتہ چلتا ہے بے شک تو کا ہے لیکن ہم چاہتے ہیں یہ تیری شان ہم دیکھ چکے ہیں اب تو اپنے قہل کو رحم سے تبدیل فرماتے بس یہ دعا مانگی اس کے بعد طوفان کل گیا لوگوں سے کہا کہ میاں دیکھو اگر یہی کام کہیں انسان سے پڑ جاتا تو تمہاری جوتیاں کھینچ جاتی کبھی بھی نہ کر کے دیتا آپ دیکھیے اللہ سے مانگنا آسان ہے انسان سے مانگنا مشکل ہے میں نے انسان معاف کرتا ہے گناہ کے نشان باقی رکھتا ہے اللہ تعالی معاف فرماتے ہیں تو گناہ کے آثار و نشان بھی مٹا دیتے ہیں تو سب سے پہلی چیز تو اور توبہ میں ایک بات میں ہمیشہ کہہ دیا کرتا ہوں حقوق الباد میں توبہ قبول نہیں ہے یعنی توبہ کے یہ مانا نہیں ہے کہ آپ نے ستائیسویں رات سے پہلے کسی سے ایک ہزار روپیہ قرض لیا اور آپ نے کہا کہ یہ روپیہ تو مجھے دینا نہیں ہے ستائیسویں می شب میں اللامیہ سے توبہ کر لوں گا کہ اب نہیں کروں گا یہ توبہ قبول نہیں ہے اب کی یاد رکھئے. اگر آپ کے ذمہ نمازیں ہیں توبہ سے معاف نہیں ہوں اگر آپ کے ذمہ روزے ہیں توبہ سے معاف نہیں ہوں اگر آپ کے ذمہ انسانوں کے حقوق ہیں توبہ سے معاف نہیں ہوں ہاں توبہ سے ایسی چیزیں معاف ہوں گی کوئی ایسا گناہ ہو گیا ہے کہ جس کی تلافی کی کوئی شکل نہیں کسی نے شراب پی لی کسی نے کسی کی غیبت کی اور وہ جس کی غیبت کی تھی اس کا انتقال ہو گیا اس سے معافی بھی نہیں مانگ سکتے اور اسی قسم کے بہت سے گناہ ہیں اگر اس قسم کے کوئی گناہ ہیں اور آپ توبہ کرنے اور ان گناہوں سے بھی توبہ کرنا ضروری ہے یاد رکھیے ایک بات پہ غور کیجیے سوال دال الف قاف تے کیا ہوا صداقت صداقت کے معنی دوستی اس کاسٹ میں سے ایک مختہ کم کر زیادہ نہیں ایک مختہ کم کرتے اب کیا ہوا پہلے اسے صد آفت دوستی دوستی ہے اگر اس دوستی میں بال برابر بھی کمی آتی ہے تو یہ دوستی صد آفت میں تبدیل ہو جاتی ہے اگر آپ نے اللہ کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کیے ہیں اگر ہم سے چھوٹی موٹی لغزش بھی ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندگی ظاہر نہیں کی تو میرے دوست کو اندیشہ ہے کہ یہ صدافت کہیں صد آفت نہ بن جائے معافی مانگنا ضروری ہے توبہ کرنا ضروری ہے اور جب آپ توبہ کر لیں گے تو پھر یہ اچھا لگتا ہے کہ آپ یہ کہیں جی ہمارے گھر میں فلا سامان نہیں اللہ میں آپ دے دیجئے ہمارے یہاں اولاد نہیں ہے آپ اولاد دے دیجئے ہمیں کسی طرح مجھے کرسی مل جائے چاہے مجھے جوتوں کی سبزی مل جائے اللہ والے اس بات کو پسند نہیں کرتے اللہ والے یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کا دربار لگے تو اس کے اندر کرسی حاصل کرنے کی کوشش کرو زیادہ سے زیادہ خدا سے قریب ہونے کی کوشش کرو یہ راس ہے اسی کے لیے آپ اللہ سے قریب ہوں اور اللہ سے جب قریب ہوں اور اس کے لیے قریب ہونے کے لیے چلنے کی ضرورت نہیں ہے فرمایا دا انفس کا وطوال آپ کے اور خدا کے درمیان صرف آپ کا وجود جو ہے وہ حائل ہے جب تک آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں میں ہوں اللہ سے نہیں مل سکتے اور جب آپ یہ سمجھیں کہ میں, میں نہیں رہا ہوں بس صرف میں ایک خدا کے اوپر موقوف ہوں اللہ جب چاہے مجھے تو وجود عطا فرمائے جب چاہے مجھے اللہ تعالی معلوم کر دے میرا کوئی کمال کمال نہیں اسی دن اللہ سے ملاقات ہو جاتی ہے خیر تو مطلب یہ ہوا کہ آپ سب سے پہلے تو توبہ کریں اور توبہ کے بعد پھر آپ دعا مانگیں اور دعا اس طریقے پر مانگیں آج ہم اور آپ جس بحران سے گزر رہے ہیں میرے دوستو وہ بحران آپ ہی کے ملک کا نہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ساری دنیا میں مسلمان پریشان ہے حضرت مولانا شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی کا ایک جملہ آپ کے سامنے نقل کیے دیتا ہوں فرمایا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل دو مرتبہ فساد پھیلائیں گے اور دونوں مرتبہ ہم ان کے اوپر عذاب مسلط کریں گے قرآن کریم میں فرمایا قبئی نا بنی اسرائیل اخل کتاب لطف صد النفل عرب مرت دو مرتبہ تم فساد پھیلاؤ گے وہ لطنا الوبن کبیرا تو فرمایا کہ تاریخ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل نے سات سو سال کے بعد فساد پیدا کیا پھر اس کے سات سو سال کے بعد فساد پیدا کیا چودہ سو سال میں دو مرتبہ انہوں نے فساد پھیلائے مولانا شبیر احمد عثمانی فرماتے تھے کہ امت محمدیہ کی عمر چودہ سو سال ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ جب تاتالیوں نے مسلمانوں کو تہ تیخ کیا اور ذلیل کیا تھا وہ اس وقت مسلمانوں کی امت کی عمر کی سات سو سال ہو گئے تھے اور اس وقت سے لگا کر اب سات سو سال ہوتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایسے ہی بنی اسرائیل کی طرح امت محمدیہ کے اوپر بھی سات سو سال اور سات سو سال کے بعد ایسے اوقات آئے ہیں کہ ساری دنیا میں مسلمان کچھ زیادہ باعزت اور باوقار نہیں اس کی بھی جو مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو بحران سے نکالے اور پوری امت کو اللہ تعالی اس بحران سے نکالے اور اسلام کو سر بلندی تھا لاتی طور پر اپنی اپنی حاجتیں ہیں اپنی اپنی خواہشات ہیں ان کے مطابق بھی ہمیں دعا کرنی چاہیے لیکن سب سے بڑی چیز یہ ہے ملے یا نہ ملے معافی تو ہو جائے ہمیشہ یہ یاد رکھیے ملے یا نہ ملے معافی ہو جائے بس خواجہ صاحب کے دو شعر اس پر یاد آئے فرمایا کہ یہ قرب مبارک تجھے اے صوفی اے صافی یہ قرب مبارک تجھے اے صوفی اے صافی مجھ کو تو بس ایک دور کی نسبت بھی ہے کافی یہ ارب مبارک تجھے اے صوفی اے صافی مجھ کو تو بس ایک کی نسبت بھی ہے کافی بخشیں تجھے اللہ بلندی ملاسب بخشے تجھے اللہ بلندی مرا تب تو مجھ کو عطا میرے خطاؤں کی محافی ہمیں مرتبہ نہیں چاہیے ہے کم سے کم ہمارے خطا بخشے جائیں ہمارے قصور بخشے جائیں اور اس کے لیے اس سے بہتر کوئی موقع نہیں ہے تو اس لیے میں آپ کی خدمت میں سب سے پہلے خواجہ صاحب کی وہ اشعار جو پڑھا کرتا ہوں وہ کہوں گا اور اس کے بعد جو ہم اور آپ سب مل کے دعا مانگیں گے میں تیرا یار رہو یار ہے یار تو میرا اور میں تیرا یار رہو مجھ کو فقط تجھ سے وہ محبت خلق سے میں بیزار رہوں مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت خلق سے میں بیزار رہوں ہر دم ذکر ہو فکر میں تیرے مست رہوں سر شال رہوں ہر دن ذکروں فکروں میں تیرے مست رہوں سرشال رہوں اور ہوش رہے مجھ کو نہ کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں ش رہے مجھ کو نہ کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں اب تو رہے بس دادا میں آخر ورتے سب میرے الہ الہ لا الا اللہ لا تجھ کو فخت تجھ سے ہو محبت حلف سے میں بیزار رہوں ہر دن ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں سر شار ہوش رہے مجھ کو نہ کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہو اب تو رہے دس تازن آخر مل کے زبان ہے میرے علا لا لو لا ع اللہ لا عل اللہ لاحا عل اللہ لا, اللہ. لا, اللہ. لا اللہ محمد رسول اللہ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں مت سو دہتی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا موجود ہتی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا مشہور دے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اب تو ہے بس کا میں آخر مرد زب ہے میرے علا لا الہ علا La ilaha illallah la ilaha la la la la ilaha illallah محمد رسول اللہ سد بندے کوئی نبی ہو یا ہو ولی یا شاہن شاہ سب دن کوئی نبی ہو یا ہو ولی یا شاہن شاہ داغے دو عالم بھی ہے تیری قدرت کے حضور ایک درگے کا داغ دو عالم بھی ہے تیری قدرت کے حضور ایک درگے کا اور کیوں نہ میں قائل ہوں کے ہزاروں کیوں نہ میں قائل ہوں کے ہزاروں تیری خدائی ہی کے ہیں گواہ تیری خدائی ہی کے ہیں گواہ خارو بولو اف کو کبا کو بھکو ہو دریا محرو اب تو رہے بسن میں آخر وردے جب میرے الہ لا تجھ کو یاد رہے یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے اور تجھ پر سب گھر بار لوٹا دوں تجھ پر سب گھر بار لوٹا دوں کھانا اے دل آباد رہے خانہ اے دل آباد رہے خانہ اے دل آباد رہے یاد میں تیری سب کو کوئی نہ مجھ کو یاد رہے تجھ کو سب گھر بار اٹھا دوں خانہ دل آباد رہے سب خوشیوں کو آگ لگا دوں سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دن شاد رہے اور سب کو نظر سے اپنی دوں سب کو نظر سے اپنی ارادوں تجھ سے فقت فری یاد رہے اب تو رہے بس میں آخر گرتے جاتا ہے میرے الہ لا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ نسو شیتا دونوں نے مل کر کھائے کیا ہے مجھ کو تدا نسو شیتا دونوں نے مل کر کھائے کیا ہے مجھ کو تبا. اے میرے مولا میری مدد کر. مدد کر اے میرے مولا میری مدد کر اے میرے مولا میری مدد کرے چاہتا ہوں میں تیری پنا چاہتا ہوں میں تیری پنا اے میرے مولا میری مدد کر اے میرے مولا مدد کر چاہتا ہوں میں تیری پنا اور چاہتا ہوں میں تیری پنا اے میرے مالا میری مدد کر اے میرے مولا میری مدد کر چاہتا ہوں میں تیری پناہ اور مجھ سا کلپ میں کوئی نہیں گو پد فردارو ناما سیا نف سوش دونوں نے مل کر بھائی یا ہے مجھ کو تباہ سوچ ایسا دونوں نے مل کر کھائے کیا ہے مجھ کو دبا اے میری مولا میری مدد کر اے میرے مولا میری کر اے میرے مولا میری مدد کر اے میرے مولا میری مدد کر چاہتا ہوں میں تیری پنا چاہتا ہوں میں تیری پنا مجھ سا میں کوئی نہیں گو بد کے سارو نام مجھ سا فلک میں کوئی نہیں وہ بد کردار ہو نام سیاح اور تھی منگل گا سال ہے یار تھی منگل گا پال ہے یار تھی منگل گا پال ہے یار تھی منگل کال ہے دے گئے سارے ہونا تھی منگل گا پال ہے یار پکش کے سارے گنگا تو بھی منگر گھاپا رہ لال پکش کے بلے سارے گنگا اب تو رہے زبا ہے میرے گی لا لال مگر مجھ کو سارا پا ذکر بنا دے مجھ کو سارا پا ذکر بنا دے ذکر تیرا ہے میرے پوتا سراپا سکر بنا دے سکر تیرا ہے میرے پدا. نکلے میرے ہر سے ذکر تیرا ہے میرے خدا نکلے میرے ہر گن سے ذکر تیرا ہے میرے خدا اب تو کبھی چھوڑے بھی نہ چھوٹے اب تو کبھی چھوڑے بھی نہ چھوٹے ذکر تیرا ہے میرے خدا ہب سے نکلے حلق سے نکلے سانس کے بدلے حلق سے نکلے سانس کے بدلے ذکر تیرا ہے میرے خدا اب تو رہے بس تاجر میں آخر میرے دیکھ بھائی میرے علا لا الہ الا اللہ لا اس لو لائی لا لا لا نے مل کرائے کیا ہے مجھ کو سبا نہ دونوں نے مل کر پائے کیا ہے مجھ کو سبا اے میرے مولا میری مدد کر چاہتا ہوں میں تیری پناہ اے میرے مولا میری مدد کر چاہتا ہوں میں تیری پناہ مجھ سا خل میں کوئی نہیں گو بگتے تارو نام سیاہ مجھ ساخل کو میں کوئی نہیں گو بجتے تارو نام سیاح اور تی مدرگا ہے مگر گا ہے یارب بخش میرے سارے بخش دے میرے سارے سنا اب تو رہے بس داد میں آ کر بردے لبا ہے میرے لا اسلم لا لا اسلام لا اسلو لا لا اس لو محمد رسول اللہ جب تک قلب رہے پہلو میں جب تک تن میں جان رہے جب تک قلب رہے پہلو میں جب تک تن رہے جب پہ تیرا نام رہے اور تین تیرا دھیان رہے اور تین تیرا دھیان رہے جلب میں پڑھا ہوش رہے اور عقل میری حیران رہے جذبوں میں پڑا ہوش جذبوں میں پڑا ہوش رہے اور عقل میری حیران رہے لیکن تجھ سے غافل ہر گل دل ترین میرا ایک آم رہے اب تو رہے بس دادا میں آخر مل جل میرے علا لا اسلام لا اسلام لا لا محمد مسلیہ سی نا و مولا نام محمدی وحلا آج سی نولا نام محمد ومولانا محمد و وسلم سلیم کثیر کثیر میرے دوستو اس وقت ہمارے اور آپ کے جذبات بھی اللہ کی طرف متوجہ ہیں رات مبارک ہے رمضان کی آخری ساعتیں ہیں ہم اور آپ اس لمحے سے فائدہ اٹھائیں اور گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے اپنی خطاؤں کی معافی مانگیں اور اپنی دعائیں مانگیں اے اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں ہماری خطاؤں کو بخش دے اور معاف دیں اے اللہ ہماری خطاحوں کو بخش دے اے میرے اللہ اے اللہ ہماری خطاؤں کو اللہ ہم حفسرا پسور ہیں سراپا گناہ ہیں اے اللہ اے اللہ تو ہمارے جرموں کو نہ دیکھ اپنی شان کرم کو دیکھ اور اے اللہ ہماری خطاؤں کو بخش دے ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے اے اللہ ان غلطیوں سے دوبارہ ہمیں محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرما اے اللہ ہمارے اور آپ کے فلو کو حضور کی محبت سے بنوت فرما اے اللہ قرآن کریم کی برکات سے ہمارے اور آپ کے ہوئے ہوئے کو منور اے اللہ قرآن کریم کی احکام پر ہمیں کھیلنے کی توفیق عطا فرما اللہ عمارن الحق حقا انورز القنطبا وارین باطلا الباط الور اے اللہ اس مجمے میں ہمیں یقین ہے کوئی نہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہوگا اے اللہ جب تو اس کی دعا قبول کرے تو سب اس کے تو خیر ہماری سے قبول کرے. اے اللہ ہم اس قابل نہیں ہے کہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائیں لیکن اے اللہ بہت سے اللہ کے نیک بندے بھی ہیں جن کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں تجھے معلوم ہے ان کے تو اور سطح میں سب کی توبہ کو قبول فرما سب کے گلاموں کو بخش دے سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے اللہ مارین الحق حقا انور زکن مارین الباطلا باطلا ورژن اشتناباہ اس کے بعد ہی وہ ایک مرحومین کی اور کچھ بیمار حضرات کی فہرست ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھے دیتا ہوں ان سب کے لیے پھر آپ مغفرت کی دعا فرمائیں گے جو, جو فہرست مرحوین حضرات کی ہے اس میں میں آپ کو نام بنا سب سے پہلے غولما کا ذکر میں نے کیا ہے مولانا ظہور الحق صاحب اور ان کی اہلیہ یہ میرے والد ہوتے ہیں اور ان کی اہلیہ حضرت مولانا تھانوی کی بہن ہوتی ہیں ستائیسویں جی شب رمضان المبارک سن تیرہ سو چھیانوے ہجری بمقام جامع مسجد جیکب لائن کراچی خطیب العلماء حضرت مولانا شام الق کی آواز میں شب قدر کے موضوع پر بیان اور خواجہ عزیز الحسن مجذوب کی کتاب نفر غیب کے اشعار آپ نے سماعت فرمائے تیار کردہ پاک ریکارڈنگ س... پہلی منزل کریم سینٹر صدر کراچی یاد رکھیے ایم حرمین شریفین اور نام مر کر حضرات کی تلاوت مشہور و معروف حمد و نعتیں ممتاز علماء کرام اور کابریرین کی تقاریر کے گرا قدر کیسٹوں کا مرکز پاک ریکارڈنگ سینٹر دکان نمبر اے چوراسی پہلی منزل کریم سینٹر زیب نسائی اسٹریٹ صدر کراچی فون نمبر پانچ چھ سات آٹھ ایک دو تین